بس اللہ و رحمۃ الحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمتہ اللہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بھاگ محرصن تینوں عمر شہ باقی تمام سامعین برادر خارہ سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوہ شریف میں سے ہیں دعوت شریف سے دس نمبر ایک سو ہے اور سلسلہ دس جو ہے آج سجدہ کئی میں ہیں کیونکہ اولاد ہمساہ کے اختتام پر یہاں تین سجدوں کا ذکر ہے ایک سجدۂ شکر ایک سجد تلاوت اور یہ دو سجا اس کے ساتھ بندر مناسب سمجھا سج عیصا ہو ذکر کو بھی یہیں پر ہی کیا جائے تاکہ کی کیونکہ یہ تینوں ایک نماز کے علاوہ ایک اضافی سجدیں ہیں اس لیے تو سج عصاہو یعنی انصاح کا مطلب بھول چوک ہونا نماز کے اندر جو ہے کوئی بھی فرش نماز کے اندر آپ کو بھول چک ہو جائے مثلاً قرآد میں بھول چک ہو جائے ایک شرح رہ گیا رکو کرنا بھول گیا مثلاً اس طرح ایک سائزہ رہ گیا یا کوئی سورہ اضافہ پڑھ لیا رکو ایک زیادہ کیا ایک سائزہ زیادہ کیا مثلاً تشدد نہیں پڑھا تشدد زیادہ کیا اس طرح کوئی نہ کوئی اپ ڈاؤن نماز کے اندر ہو جاتا ہے تو یا کوئی چیز اضافہ ہو جاتا ہے نماز میں یا کم ہو جاتا ہے فرش نمازوں میں تو اس رو میں جو ہے فرض نمازوں میں زیادہ ہو جائے تو اس کا الگ حکم ہے کم ہو جائیں تو اس کا الگ حکم ہے تو ان دونوں شرطوں کا ہم لوگوں کو بیان کریں گے تو یہاں امیر کمبیر کی دعوت میں جو املات ہے وہ یہ ہیں آپ فرماتے ہیں اگر فرض نماز کے واجبات یا ارکان میں سے کوئی بولے سے چھوٹ جائیں یا زیادہ ہو جائیں یا رکعت کی تعداد بھول جائیں تو سرد ساہو کرنا واجب ہے اور سنت نمازوں میں بول چک ہو جائیں تو سرد ساہو کرنا سنت ہے تو ایک تو یہ ذہم رکھیں سرد ساہو سرد تلاوات اور سرد شکون ایک ایک سادہ ہے جو نماز میں بول چک ہونے کے سر میں دو سائزہ کرنا ہے یعنی ایک سادہ نہیں کرنا ہے, دو سائزہ کرنا ایک تو یہ ذہم رکھیں دوسرا آگے تفصیلات کے اس طرح ہیں اب فرماتے ہیں جو ہے نیر فرض نمازوں میں سرد سرد ساہو اب دو ترکار سرد ساہو کرنا ہے تو کب کرنے ہے سردا کرنے کا محل کیا ہے جگہ کہاں پر ہے تو دو محل بیان کے سر سید فرماتے ہیں سہدین فرض نمازوں میں سجدہ ساہو جو ہے سلام پھرنے سے پہلے تشود کے اختتام پر کرنا بہتر یعنی آپ کا نماز میں اچارہ کہتی ہے تو رکھتے جو یہ آخری تشود جب آپ پڑھیں گے تو درود شریف پر پہنچ گیا تو ادھر سے آپ جو ہے سنجو کر سکتے سلام پھیرنے سے پہلے پیل پہلے کن سرمی تشدد پر جب آپ درود پڑھیں گے تو آپ جو ہے اللہ ببر بڑھ کے سردے میں جائیں گے اور صبح رب اللہ شدے کے تمام جس طرح باقی تمام شادوں میں سات آزاد زمین پر ٹیننا واجب ہے نا کا سنت ہے تو ممینہ کرنا واجب ہے اور ایک دفعہ ترجیح پڑھنا سہن بلال پڑھنا واجب ہے وہ تمام حکم یہاں پر بھی ہے تو مکمل ایک سجدہ کریں گے سحان بلاللہ پڑھیں گے ہاں جی اس کے بعد آپ سر اٹھائیں گے اور طور خود کمر بالکل سیدھا کریں گے اور یہ چھوٹی سی دعا جو بھی آپ مناسب پڑھنے صحاف اللہ پڑھیں پھر اللہ ابھر پڑھ کر پھر سجے میں جائیں پھر جو ہے تمام آزاد سات آزاد کا زمین پر ٹکنا का کا ٹکنا سنت اور سات آزاد کا زمین پر لگنا واجب اور اس کے بعد جو ہے سونا رب العالیٰ ایک دفعہ پرنا واجب زیادہ آپ اور نہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں سدے کے دوسرے سنت دعائیں سنت دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سر اٹھائیں گے اور سر اٹھانے کے بعد چونکہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اگر آپ نے جو ہے ہاں جی آپ بس پھر دو شادق کا نواز دوسرے شہدے سے سال اٹھا کر سلام پھیریں گے کیونکہ آپ نے ابھی نہیں پھیلا نماز کا سلام پھیریں گے ہاں دائیں بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہوئے دائیں طرف السلام علیہ والے بائیں طرف آپ اس طرح شدہ سہو بجا لائیں گے ہاں جی یہ جو ہے واجب نمازوں میں سرز فرماتے ہیں بل چک ہو جائے تو یا زیادہ یا کم وہ سید ساہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا بہتر ہے لیکن بعد میں بھی آپ سلام پھیلنے کے بعد بھی کر سکتے اور سنت نمازوں میں آپ فرماتے ہیں بعد میں کرنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی کرنا پہلے کرنا چاہیں تو وہ بھی صحیح ہے لیکن تو یہ ہے سد ساہو کی جگہ اور سدید ساہو دو سائزیں ہیں بالکل نماز کے سائدوں کی طرح ہم جس سردے میں زبان ربی العلّہ و عمدہ کی تذبیکہ پڑھنا واجب ہے اور دوسری دعا جو صلی اللہ علیہ کا سجد تو شدم ہم نے آپ کو پھکا بڑھاتے وقت بتایا تھا اس کے پڑھنا سننے تھے اور دونوں سجدوں کے درمیان قدہ حفیفہ ہے ہاں جی تھوڑی دیر کے کی قمر سیدھا کرنا تو معنی اطمینان کا سانح واجب ہے اور اس عطے میں مختصر دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے جس طرح آپ کو دو سجدوں کے درمیان چھوٹی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں سافر اللہ والا سنت ہے یہاں پر بھی دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح کی دعائیں پڑھنا سنت ہے اب یہاں پر فرماتی شاخ اگر نماز میں رکن یا واجب کے زیادہ ہونے کی صورت میں روز بس ایک شرح پڑھنا ہے تو دو شرح پڑھ لیا نماز میں ہر میں ایک رک کرنا دو رکن کر لیا تو یہ ہوگیا زیادہ ہونا تو اگر نماز میں رکن یا واجب کے زیادہ ہونے کی صورت میں صرف شادہ کرنے کے علاوہ نمازی کے ذمہ اور کوئی چیز نہیں ہے ہاں جی صرف جو ہے نماز کے اختتام پہ اب آپ کی مرضی ہے سلام پھیرنے سے پہلے سرد سا, سا کریں سلام پھیرنے کے بعد لیکن واجب نمازوں میں پہلے پھیرنا ہے بہتر ہے ہاں جی تو آپ نے پھر اور کوئی کم نہیں کرنے بس آپ نے آپ کو شک ہو گیا یا یقین ہو گیا میری نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو چکا ہے تو آپ نے صرف سجدہ سو کرنا ہے اور اس میں کوئی اور کمی نہیں ہے زیادہ ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ نے سجدہ سو کرنا ہے لیکن اگر بھول کر نماز میں کوئی واجب رکن رہ جائیں رکو نہیں کیا آپ نے سجدہ نہیں کیا ایسورا نہیں پڑا اس طرح ہو جائیں تو پھر حکم کیا ہے تو حکم یہ ہے کہ جہاں سے رہ گیا ہاں وہاں سے تدارک کرے جبران کرے اور اس چھوٹے ہوئے واجب و رکن کو بجا لائے جہاں سے مثلا سادہ مثالہ آپ نے سجدے میں گیا تو یہ آتا ہے بھائی میں نے رکو نہیں کیا تو آپ ہی سجدے سے کھڑا ہو جائیں کھڑا ہو کے نے رکو کریں رکو کرنے کے بعد پھر یہاں سے ترتیب سے نماز کو آگے بڑھائیں پھر سمے اللہ پڑیں دوبارہ پھر سجے میں جائیں آگے نماز کو مکمل کریں اس طرح کرنا ہے واجب رکن کو اس اس چھوٹے ہوئے واجب اور رکن کو بجا لائیں اس کے بعد وہاں سے جہاں سے آپ کی نماز میں خلل لایا تھا ترتیب کے ساتھ نماز کو پورا کریں اور پھر آخر میں سدے صاف کریں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد سجا سور دو سجدہ آپ نے کرنا ہے ہاں جی دو سجا کرنا مثال یہ میں نے دوبارہ سیکھا مثلاً اگر آپ کو سزے میں پہنچ کر یاد آ جائے بھول چکے مثال یہ کہ میں نے رکو نہیں کیا ہے ہاں اور بھول کر رکو رہ کیا ہے تو فوراً سجدہ کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائیں اور رکو کو مکمل بجا لائے پھر ترتیب کے ساتھ جو ہے ترتیب سے آگے بڑھے اور رکو ہو پھر سمی اللہ پڑھیں پھر دوبارہ ترتیب سے سجا کریں صرف اپنے نواس کو پورا کریں سمی اللہ پڑھیں اور پھر سجا میں جائیں البتہ واجبات عجبات و ارکان میں بوجھ چوک جو ہے اسی رکت کے اندر یاد آنے کی صورت میں معتبر ہے جی اسی رکعت رکت میں لیکن اگر جو ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں اس ہاں جی قبل کی رکعت میں جو ہیں کہیں بھول چکا کا ہو جائے تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس صورت میں مکمل رکعات کا آمدن اضافہ کرنا لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں ہاں جی مثلاً اس طرح ہو جائے کہ آپ آخری رکت پڑھ رہے تھے تو آپ کو ہاں جی یہ شک ہو جائے شاید میرے پہلے رکعت کے رقوب میں رہ گیا ہے یا آخری رکت میں آپ کو یاد آ جائے میرے دوسری رکت کے رقوب میں رکو رہ گیا تو اس صورت میں کو کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس کا محل گزر گیا یہ صرف شیطانی وس ہے ہاں جی لیکن کیونکہ اس کا اعتبار نہیں ہے لیکن البتہ اسی رکت کے اندر اس ایک رکت کے اندر یاد آ جائے تو اس صورت میں پھر آپ نے ہاں جی وہیں سے دوبارہ وہیں سے شروع کرنا ہے کیونکہ ایک انسان سے بل ہو جاتے وہیں پر یاد آ جاتے ہیں یہ تو نہیں کبھی آخری رکعت میں پہلے رکت کے جو ہیں الحمد پڑا وہ کہ جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن شیطان انسان کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں ماسک کو ہمیں خراب کرنے کے لیے لہذا شریعت نے بھی اس کے علاج یہی رکھا ایسے شرط کی شرن ایسے دہنی ہے, ہے اس پر آپ کا کوئی چیز لازم کوئی سجا سوورہ لازم نہیں اور نہ دوبارہ واپس آ کے وہیں سے دوبارہ پڑھنا ضرورت ہے لیکن اسی ایک رکعت کے اندر جو ہے آپ کو سجدے میں یاد آتا ہے میں نے ایک سرہ نہیں پڑھا ہاں جی آپ کو رکو میں یاد آتا میں نے اللہ بڑا سورہ نہیں پڑھا ہاں جی تو اس طرح کے بول چوک ہو سجے تو سجدے میں آتا آتا ہے رکو نہیں کیا تو اس طرح پھر اسی ایک رکعت کے اندر جبران کرنا صحیح ہاں جی شک کا فائدہ یہیں پر ہوتا ہے ہمارا جو ہے شک آخری رکت میں تیسری رکعت میں پہلی رکعت میں الحمد رہ گیا یا نہیں رہ گیا اس طرح کے شک کو شرن کوئی ہے سہدا نہیں ہے یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں تو یہ ہو گیا آپ کو جو ہے نماز کے اندر ہاں جی زیادہ ہو جائے تو آپ کو صرف سجے سو کرنا ہے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد اور اگر نماز میں کوئی چیز کمی ہو گیا تو اس کی کے اندر جو کمی رہ گیا اس کو پورا کرنے کے بعد وہیں سے نماز کو ترتیب سے ختم کرنا ہے ہاں جی ہر چیز پورا کر کے اس کے بعد چونکہ اس میں کچھ اضافہ ہوگا ہاں جی کیونکہ آپ نے رکوع آپ رہ کیا تھا اب آپ سجے سے واپس آیا آپ نے رکو کیا اور پھر دوبارہ سمیع اللہ دوبارہ پڑھنا پڑا تو کچھ اضافہ ہو گیا ہاں جی لیکن یہ اضافہ اس اضافے کی وجہ سے اب آپ کو بعد میں سنجید سہو کرنا لازم ہے یہ تو نماز کے اندر جو ہاں جی کوئی واجب رکن رہ جائے لیکن اگر آپ کو نماز کے رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے ہاں جی تو وہاں پر کیا حکم ہے اگر نماز کے رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے بھائی یہ میرا دوسرا رکعت تھا یا تیسرا رکعت ہے چوتھا ہے تیسرا ہے اس طرح شک ہو جائے تو حکم یہ تو جو واجب واجب نمازوں میں اگر یہ شک ہو جائے واجبات میں تو جس عدد کے پڑھنے پر آپ کو یقین ہے کو بنیاد بنا کر بغیر رکعت کو پورا کریں مثلاً آپ کے حرض نماز میں شک ہو جائے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری تو یہ تو دو, دو تو کیا کہیں تو دو کو یقینی تو یقیناً دو تو ہو گیا اب تیسرے کے بارے میں شک ہو گیا یہ پڑھا نہیں پڑھا ہے تو کیونکہ دو یقینی ہیں اور تیسرا مشکوک لہذا مزید ایک رکت پڑھیں تاکہ رکت کی تعداد میں کمی نہ رہ نہ رہ جائے ہاں جی اس طرح آپ کی نماز تین رکتیں یا چار رکتی جو بھی ہیں اس سے پورا کریں پھر اگر نماز کے آخر میں سلام پھیلنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد دوست اردے ساہو بجالیں پھر نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد دوست سا ہو بجا لائیں کیونکہ یہاں ایک رکعت اضافہ ہونے کا خدشہ تو ہے نا کیونکہ اگر وہ پہلے آپ کو شیک ہوگی میرا دوسرا ہے یا تیسرا ہے تو تیسرا ہونے کا احتمال بھی ہے لیکن اس میں شک ہے دوسرا ہونے کا یقین تو آپ نے ایک رکعت اور پال لیا تو اس میں ایک اضافہ ہونے کا وشواش ہے بھول کر تو اس کے لیے سید سے پورا کیا جاتا ہے <coughs> لیکن اگر کوئی شاعر لیکن اگر یہ یہی شیک سنت میں ہو جائے شک سے سنت نماز میں شیک ہو جائے میرا تیسرا رکھا تھا یا چوتھا یا چودھا, دوسرا یا تیسرا تو اس میں تیسرا فرض کرتے ہیں <coughs> زیادہ کو صحیح سمجھتے ہیں ہاں یہ میرا دوسرا تسرا تسرا ہے تیسرا تو تیسرا ہے ہاں جی تیسرا یا چوتھا ہے تو چوتھا ہے اس طرح مزید اضافہ نہیں پڑھیں گے یہاں پر مزید اضافہ پر نہیں پڑھیں گے یعنی زیادہ کو بنیاد کر آپ اپنی اصل رکاوت کی تعداد کو پورا کریں گے جی, اس میں تو اس میں کم پر بنیاد نہیں رکھیں گے بنیاد زیادہ پر رکھیں گے دوسرا ہے واجب میں تیسرا یا چوتھا ہے تو تیسرا ہے چوتھا اور پڑھو چار کدی میں ہاں اگر سنت میں یہ میرا دوسرا تیسرا ہے یا تیسرا چوتھا شک ہو جائے تو چوتھا ہے چوتھا چوتھا فرض کرنا ہے اور پھر جو ہے جن بات ہے چار سے زیادہ تو ہے نہیں ہے یا دوسرا تیسرا ہے تو اس کو تیسرا فرض کریں گے یہ حکم ہے اس آپ کو اضافی رکت پڑھنا نہیں پڑے گا البتہ اگر کوئی شاد جو ہے کثیر و شک ہو ایک حکم یہ بازی کو بار بار شک ہوتا رہا ہر روز نماز میں شک ہوتا رہا ہے کہ جیسے نماز کی رکعت کی تعداد یا دیگر ارکن واجبات میں بول چوک ہوتا رہتا ہے کسی کو بار بار ہوتا رہا ہے اس کی شک کی شرح میں کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی شک کی شرح میں کوئی اعتبار نہیں اسے نہ سرد صاف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی رکعت میں رکعت جو ہے احتیاطاً اضافہ کرنے کا حکم ہے کیونکہ اس میں پھر یہ بیماری کی شرح احتیاط کرنے گا بلکہ اسے حکم یہی ہے کہ اسے جو ہے رکت کی تعداد میں شک ہو جائے تو بنا کو بنیاد کو اکثر پر رکھیں مطلب اسے شک ہو جائے کہ میرا تیسرا رکت ہے یا چوتھا تو اس کا چوتھا ہوگا دوسرا ہے یا تیسرا تو اس کا تیسرا حساب ہوگا تاکہ اسے اضافی رکعت نہ پڑھنا پڑے اور اس کی شک کو جو ہے کہ جو بیماری ہے وہ بڑھتا نہ جائے ہاں ورنہ اس کو ہوتا رہے گا ہمیشہ ایک رقط اضافہ کرتا رہنا پڑے گا اور اس میں یہ بیماری جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور جن کو زیادہ شک ہوتی ہے اس کو شریر نے کہا اس کی شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ نماز کو دو تین میں شیک ہو جاتے اس کا تیسرا ہے کسی بھی رکن میں شیک ہو گیا یہ میں نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تو پڑھا ہے کسی بھی رکن و عادم شو میں نے کیا نہیں کیا تو کیا ہے بلکہ دوبارہ نہیں کریں گے تاکہ اس کی بیماری شک کی جو بیماری وہ اس میں اضافہ نہ ہو جائیں اور بعد میں اس کو مشکلات پیدا نہ کریں اسی طرح اگر کسی کو ہاں دیگر واجبات میں سا ہوتا رہے سجدہ شاہ کے اندر بھی پھر سا ہو جائیں یا ساہو کے طور پر دوبارہ پڑھنے والے رقم میں پھر شک ہو جائے تو اس شک کا اعتبار نہ کیا جائے اور ایسے شکت پر بھی دو سجدہ ساؤ کرنا واجب اجبہ لازم نہیں ہے اور سنت نمازوں کے لیے کہ نمازوں کے رکعت کے تعداد وغیرہ میں سو ہو جائیں تو ساہوں کے دو سدوں دو ساہو کے دو سردا کرنا اور رکعت کو اضافہ کرنا لازم نہیں ہے اگر سرد ساہو کریں تو مستحاف ہے یعنی سنت نمازوں میں بول چک ہو جائے تو سرد سو کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے لیکن واجب نمازوں میں بول چک ہو جائے تو سرد ساؤ کرنا ہاں جی واجب ہے یہ بھی عمل و ذمے رکھے اب دو سرد سہو کی نیت ہاں جی نیت ہے اگر سجدہ فرض نماز میں خلل کی وجہ سے ہو جائے تو یوں نیت کرے واجب میں واجب نماز کے اندر سجدہ خلال ہو جائے تو اس میں جو ہے نیت یوں کرے اش جدو سجدہ تعیث صحوی ادھر کی آ پڑیں گے کیونکہ یہاں دو سجدہ ہیں اش جد و سجدہ تعیث صاحبی لی وجوب ہا پڑت اللہ محب اللہ کے حاطر واجب علی بنا پر سج کے ہیں جی سردر صاحب کے دو سردیں بجا لاتا ہوں لاتی ہوں اور سجدہ صاحب اگر سنت نماز میں خلل کی وجہ سے ہو ہاں جی خلل کی سنت نماز میں خلل والا کی وجہ سے ہو تو یہ نیت کریں آج جو دو سجدہ تعہیے ساہ بھی لینت بحاق البطم اللہ یوں نیت کریں ہیں جی اور سجدہ شاو کرنے کا طریقہ یہ ہے جی اگر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ شا کرے تو نے یہ کام کرنا ہے تو دن ذیل عمر کا خیال رکھے اے تو یہ آپ کی نماز کی تشہیر واجبی یعنی درود شریف تک پڑھ کر تقبیر پڑھتے ہوئے یہاں اللہ سے تفصیلی نیت کی ضرورت نہیں ہے درود شریف پر پہنچ گیا تو پھر جو ہے اللہ عبر پڑھیں اور سجے میں جائیں اور دو سزا آپ نے کریں دو سرجے میں تواتل بجا لانا اور سجے میں تصویر یا نسوانبی وب الحمد پڑھنا دونوں سجے میں تو کرنا پھر تشدد پڑھے بغیر سلام پھیرنا ہے یا تشدد نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کا شہج صاحب برا ہو گیا اگر آپ نے سلام پھیرنے سے نماز کی سلام پھیرنے سے پہلے شہج صاحب کرے تو اگر سلام پھیرنے کے بعد شہجۂ ساو بجا لائے تو اس تو جو ہے اس اس وقت مزید تین عمر کا حال یاد رکھیں ایک تو ایک آپ نے پھر چونکہ آپ نے سلام پھیر لے نماز کا تو کوئی اور دعا پڑھے بغیر کل میں طیبہ وغیرہ پڑھے بغیر سلام پھیرنے کے فوراً بعد نیت کرنا ہے جو ابھی آپ کو بتایا واجب سجدہ ہے تو اس کو واجب نیت سنت ہو تو سنت نیت کرنا ہے اس کے بعد طبی احرام پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا پھر اللہ اکبر پڑھنا ہے ہاتھوں کے بھی کانوں تا اٹھاؤ پھر جو ہے دونوں سجدہ بجا لو دونوں سازوں سے سال اٹھا کر ہاں جی تشرد واجب ہی آپ نے پڑھنا ہے دوبارہ تشدد واجب پڑھنا ہے یعنی کلمہ میں شہادتیں پر دور شریف پڑھنا ہے ارشد اللہ علیہ وحدہ اللہ شریق محمد عبد الرسول اللہ مصلی علیہ یہ واجب تشہوت ہے اس کو پڑھنا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیرنا ہے ہاں جی سلام ایک پہلے اپنی نماز کے آخر میں پھیرا تھا ابھی دو سرد صاحب کرنے کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سرد صاحب کا نثر میں ہاں جی نمت کرنا ہے سرد صاحب کی پھر الور پڑھنا پھر دونوں سجدہ کرنے دوسرے سہزے سر اٹھا کر پھر واجب تش کے نکل میں شات نظر شریف پڑھ کر پھر دائیں بائیں سلام پھرنا تو اس طرح یہ آپ کے سجدہ سہ کرنے کے طرقہ مکمل ہو گیا جان میں البتہ ششید محمد نبا شک اللہ عن فرماتے ہیں اگر بندے کو یہ بھول چوک نماز میں ہوتا ہے تو اگر وہ ایسا کرنے تو زیادہ بہتر ہیں کہ اس دور میں ایسا کرنے تو کہ وہ اپنی اس خلل واقع شدہ واجبہ سنتوں میں آگے پیچھے ہو گیا اس بول چگ والی نماز کو روزانہ پڑھی جانے والی سنتوں میں نواحل میں شامل کریں یا کسی بھی نواحل میں شامل کریں اور اس نماز کو جس میں بھول چگ ہو گیا اس فرض نماز کو دوبارہ پڑھیں یہ فرض نمازوں میں سنتوں میں ضرورتیں ہیں فرض نماز کو دوبارہ اصر نو پڑیں جو بھی چار اکہتی ہے تین رکتی دو رکھتی ہیں اس کو اثر نو پڑھنے شاذ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے آ فرماتے ہیں اس وقت دور سالت میں لوگ جو ہے کمزور تھے ان کو بعض بار نماز پڑھنے کا حکم دے دیں تو ان کے لیے باری ہوتا تھا تو اللہ پیر نوی نے اللہ کے حکم سے یہ آسانیاں پیدا کیا ہے لیکن ابھی اسلام مضبوط ہوا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک چار رکتی نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے ورنہ دو رکتی یا تین رکتیں زیادہ زیادہ چار رکتی تو ششے فرماتے ہیں اب ایک بندہ ممن جو ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتا رہتا ہے اس کے لیے چار قید نماز کو دوبارہ پڑھنا کوئی بھاری کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے لہذا نماز کو از نو پڑھنا زیادہ بہتر ہے جو خلل واقع شدہ نماز کو سر سو وغیرہ کرنے کے بعد اس کو سنت نواخل میں شامل کریں دل کا عقاص حد ارادہ ہے اور پھر جو ہے فرض نماز کو از نو عقامت پڑھ کے دوبارہ جو ہے اس کو دوبارہ پڑھیں اور صحیح کر کے توجہ سے پڑھیں اس میں پھر دوبارہ خلال لانے نہ اور ایک مکمل نماز دوبارہ پڑھ لیں فرش کو واجب کو تو یہ زیادہ بہتر پہلو ہے شاشد علیہ رحمٰہ کے نزدیک میں الحمدللہ یہ شد عصہ ہو کے مسالے آپ تک تفصیل سے پہنچائیں دعوت کے بعد کے ذیل میں الحمدللہ